حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا پیارا اور رحمت بھرا فرمان ہم تک پہنچا اور حکم فرما رہے ہیں کہ تم مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت بھیجے گا سبحان اللہ ایک امتی کے لیے کس قدر خوبصورت تصور ہے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس پر بھیج رہا ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ سوجل ہمارے دنیا اور آخرت کے کام ضرور سنورتے جائیں گے اپنی عادت بنائیے بکثرت درود و سلام پڑھنے کی روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار میں تعداد میں ضرور درود و سلام پڑھا کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کے دوران اللہ یہ کہ جو موانے کے مواقع جہاں پر ممنوع ہے درود پاک پڑھنا یا دیگر اذکار کرنا بھی گندگی کے مقامات ہو گئے نا پاک جگہ ہو گئیں تو ان کے علاوہ جب چاہیں درود پاک پڑھیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ضرور ہم پر سایہ کنا ہوگی سلسلہ خوابوں کی تعبیریں جاری ہے اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی پھول بھیز کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے اچھا دیکھنا اچھا سننا جائز دیکھنا جائز سننے کی عادت ہمیں عطا فرمائے جب اچھا دیکھتے ہیں اچھا سنتے ہیں تو ہمارے خیالات بھی اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں خواب بھی اچھے آتے ہیں جو برا سوچتے ہیں برا دیکھتے ہیں بری صحبت اختیار کرتے ہیں ان کو خواب بھی برے آتے ہیں خواب کے نظر آنے میں انسانی نفسیات انسان کے ذہنی تخیلات اور اس کے گرد و پیش کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے کالز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا خواب بیان کیا گیا ہے پھر انشاءاللہ شاء اس کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد یوسف کشموت اینڈ گڈو سے سر میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بھائی کی پرٹ ڈیتھ ہوئی تھی تو سر اس میں اس میں ہم ایسے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سر قبرستان گئے دس بارہ میں لیکن جو میرا بھائی ہے نا وہ سر چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے لے رہا ہے میں نے اس کو اٹھایا تو وہ سر دم اٹھ گیا مجھے کہتا میں بہت یہاں پر تنگ ہوں پھر وہ چلے گھر چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ چل پڑا تو ہم کسی کے ایک گھر میں گئے وہاں پہ اس کو ملایا کپڑے پہنا تو میری سر نے کہا کہ آپ جاؤ سب کو بتاؤ لیکن سر میں سب کو بتانے کے لیے گیا تو پھر میری بس آنکھ کھل گئی یوسف بھائی آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں خواب میں دیکھا لیٹے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں آزمائش میں ہوں تکلیف میں ہوں تو اپنے بھائی کے لیے ای سال ثواب کا اہتمام کیجئے دعائیں مغفرت اور دعائیں آفیت بکثرت کیجیے مردے کا اپنے حالت کو برا بتانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مردہ آزمائش میں ہے اور جو آپ کو یعنی اہل خانہ کو اس کے حال پر مطلع کیا گیا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اس سال ثواب کریں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں درود پاک پڑھ کے اس سال ثواب کر سکتے ہیں کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب اپنے بھائی کو احسال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ضرور کیجیے اللہ کے راہ میں صدقہ اس نیت سے دیجیے کہ یا لاز وجل اس صدقے کی برکت سے میرے بھائی کو آفیت عطا فرما یہ بھی ذہن نشین رہے کہ احسال ثواب اپنے کسی بھی نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک مخصوص آیات صورتیں تلاوت نہ کی جائیں مخصوص انداز پر ایسال ثواب نہ کیا جائے تو اسال شاید نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ کر اسال کر سکتے ہیں نماز پڑھ پڑھی آپ نے اگرچہ فرض ہے اس کا ثواب بھی اسال کر سکتے ہیں روزوں کا ثواب اسال کر سکتے ہیں اپنے نفل عبادات کا واجب عبادات کا الغرض کسی بھی اپنے نیک عمل کا ثواب اثال کیا جا سکتا ہے البتہ وہ جو سالے ثواب کا مروجہ ایک ہمارے ہاں انداز ہے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اچھی بات ہے بہتر ہے جتنا زیادہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ شاء اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا وہ بھی کرنا چاہیے لیکن اب نماز پڑھ رہے ہیں درد پاک پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کر رہے ہیں تحمید کر رہے ہیں تکبیر پڑھ رہے ہیں ان سب عبادات کا ثواب بھی اس سال کیا جا سکتا ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ خیر کرتے ہوئے آپ ضرور اصال ثواب کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل مسلمان کے اصال ثواب کی برکت سے فوج شدہ مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے اور مردے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کی طرف سے دیگر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کچھ ایسال کیا جائے اور جن کو اصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور جنہیں اصال ثواب نہیں کیا جاتا وہ مغموم ہو جاتے ہیں اس طرح کی روایت بھی ہمیں کتب میں ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فوج شدہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یوسف بھائی ضروری صالح ثواب کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کے بھائی کے لیے خیر و آفیت کا سامان ہوگا اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی میں شکور احمد شیر سے بات کر رہا ہوں اور میرا خواب یہ ہے کہ میرے کو ایک شخص ہے جو گنا دیتا ہے اور جب میں اس کو چیلنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دانتوں پہ خون آتا ہے جب میں گنے کا رس منہ میں نکالتا ہوں تو میرے منہ میں خون بھاگ جاتا ہے اور میں اس کو سوکھ دیتا ہوں یہ میرا خواب ہے ابراہم رحمانی خواب کی تعبیر بتا دیں جباک اللہ خیر شکور احمد بھائی آپ کا جو خواب ہے وہ ادباس و احلام یعنی روز مرہ کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کی نتیجے میں دیکھے جانے والے خوابوں میں سے ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں گنا چھیلتے ہوئے دانتوں میں سے خون کا آ جانا یہ ایک معمول کا عمل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا جاگتے ہوئے درپیش ہوتا ہو نہ بھی ہو تو ذہن میں خیال عموماً رہتا ہے کہ گنا چھیلوں گا تو خون آ جائے گا اس طرح کے معاملات بندہ دیکھتا ہے غور کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی اگلے قول کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام شبیر ہے میں لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں میری ہمشیرہ نے جو ہے خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا پانچ مہینے ہوا تو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے احرام پہنا ہوا ہے جو مدینہ شریف میں پہنا جاتے ہیں وہ ایک تھال میں جو ہے چسبی کی جگہ نا انگور پہ کچھ پڑ کر کے تھال میں ڈال رہی ہیں اور دوسرے تھال میں کچھ سامان ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں تو مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی شبیر بھائی ماشاءاللہ آپ کی امشیرہ نے اپنی فوج شدہ والدہ کو خواب میں دیکھا احرام کے حالت میں دیکھا اچھی حالت میں دیکھا تو انشاءاللہ اللہ وہ خیر و عافیت سے ہوں گی اس طرح کا خواب مسلمان کی اچھی حالت کو بتاتا ہے اب اپنی والدہ کے لیے مزید اسال اس اعلی ثواب کا اہتمام کریں انشاءاللہ شاء وجل ان کے لیے مزید بہتر ہوگا البتہ آپ کی بہن نے جو خواب دیکھا وہ اچھا ہے آپ کے والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گی احرام مکے میں پہنا جاتا ہے آپ نے کہا کہ مدینہ میں پہنا جاتا ہے چونکہ سفر مدینہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے غالباً کہہ دیا ہوگا البتہ احرام مکے میں حج و عمرہ کے دوران جو ہے وہ پہنا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کو تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کے منزل آخرت کے منزل بھی آسان فرمائے اور ہم سب کے بھی قبر آخرت کے منزل کو آسان فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو اللہ حدیب میرا نام محمد اسلم ہے میں لاہور سے بول رہا ہوں مجھے خواب آیا تھا میں ایک دربار میں جا رہا تھا تو وہاں پہ بہت آدمی وہ لنگر کھا تو وہاں پہ مجھے بھی لنگر میٹھے چاول کی ملی ایک بہت بڑی ملی تھی میں میٹھے چاول کھا اور میرے بھائی بھی میرے ساتھ اچھا تھا ہم لوگوں نے چاول نہیں ہمارے پاس تو دربار کے اندر میں چلا گیا تو میں نے بولا نمکین چاول نہیں ملے تو مجھے ایک میں نمکین چاول بھی دے دی میں سے کی اس دربار اس کی آپ تا مجھے بتائے بہت بہت مہربانی سوہان اللہ اسلم بھائی اولیا کرام سے محبت رکھنے والے معلوم ہوتے ہیں درباروں پر مزارات پر حاضری دینے والے معلوم ہوتے ہیں اچھا خواب ہے میٹھے چاول بھی مل گئے ہے نمکین چاول اگر کچھ تاخیر صحیح صحیح وہ بھی مل ہی گئے تو چونکہ مزارات پر صدقہ خیرات لنگر کا اہتمام ہوتا ہے تو اس طرح کا خواب آپ نے بھی دیکھ لیا تو مزار شریف کی زیارت کرنا کسی مزار سے کچھ لنگر کی شکل میں حاصل کرنا تبروک کا حاصل کرنا یہ مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی فیضان اولیاء نصیب فرمائے ہم سب کو بھی عطا فرمائے مزارات پر حاضری دینا چاہیے بہت ہی باعث برکت یہ عمل ہے البتہ مزار پر حاضری دینے کے جو آداب ہیں ان کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کے حوالے سے مزارات پر حاضری کیسے دینی چاہیے الحمدللہ للہ وقتاً فوقتاََ مبل دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات میں دعوتم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں آپ اس کے مطابق حاضری دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مزید اولیاء کرام کی برکتیں عام ہوں گی ویسے بھی اولیاء کرام کی برکات الحمد وہ ظاہری حیات میں ہوں یا ظاہری طور پر وصال کر گئے ہوں ان کی برکات مسلمانوں کو عام ہوتی ہیں حاصل ہوتی ہیں مزارات پر حاضری دینا مسلمان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہوا کرتا ہے بلکہ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا فیضان دنیا سے جانے کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ دنیا کے اندر تو مکلف بھی ہیں اور دنیاوی امور میں بھی کچھ نہ کچھ مشغولیت ان کی رہتی ہے اب فوت ہو جانے کے بعد یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب وہ بہت سارے دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ مکلف نہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں مزید قرب حاصل ہوتا ہے درجات مزید بلند ہو جاتے ہیں تو ان کے مزارات میں تشریف لے جانے کے بعد فیضان مزید عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کے محبت نصیب فرمائے اور ان کے ان کی برکات حاصل کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے اولیاء کرام کو اصال ثواب کرنا ان کی مزید برکات حاصل کرنے کا ایک سبب ہے جب بھی دعا کریں اپنے سلسلے کے بزرگان دین کے لیے ضرور دعا کریں بالخصوص اپنے پیر و مشید کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل ہمیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جب ہم اللہ کے محبوبوں کے لیے اچھا چاہیں گے ان کے لیے دعا کریں گے ان کے لیے خیر چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم پر بھی ضرور اپنی رحمت فرمائے گا تو اسلم بھائی آپ کا خواب اچھا ہے مبارک ہے خیر و برکت کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے فیضان سے مستفیض فرمائے اگلے کول کی طرف بڑھتے ہیں علی السلام علیکم میں سیال کوٹ سے بول رہا ہوں میرا نام رب نواز ہے میری بیوی کو خواب آیا ہے بھائی وہ دیکھ رہی ہے کوئی آدمی ہے وہ قرآن پاک جلا رہا ہے اور یہ شور مچا رہی ہے تو اس کی برائے مہربانی طویل بتا دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو سکتا ہے رب نواز بھائی آپ کے اہلیہ جو ہیں وہ گھبرا گئی ہوں تو اس میں پریشان ہونے کے حجت میں قرآن مجید کو خود جلانا اگر کوئی یہ خواب دیکھے تو یہ برا ہوتا ہے اور اس میں عقیدے کی خرابی ایمان کے ضائع ہونے اور اس طرح کی علامت ہوا کرتی ہے تو چونکہ آپ کے بچوں کی امی نے کسی اور کو قرآن کو جلاتے ہوئے دیکھا اور یہ خود شور مچا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ عمل ناپسندیدہ ٹھہرا لہٰذا یہ خواب جو ہے وہ برا نہیں اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شکیل اطاری ہے میری وائف نے خواب دیکھا کہ ان کو خواب میں سانپ نظر آئے اور گولڈن کلر کے سانپ سے اور ان کو جیسے میں پکڑ رہا ہوں لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے اور وہ چلے جاتے تو بڑی مہربانی اگر تعداد بتا دی جائے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اہتمام کیجئے حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے زاریہ اسباب سے ہوتی ہے دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور حفاظت کے لیے تعویزات وغیرہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں وظائف بھی کتب کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے وظائف ہم پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایک تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ظاہر حفاظت کے بارے میں آپ غور کیجیے جو بھی ظاہر اسباب ہیں انہیں اختیار کیجیے اور آپ نے ذیا کور سے کال کی وہاں پر فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز الحمد کئی مقامات پر اجتماع کا سلسلہ ایک سے زائد مقامات پر آپ کے شہر میں بھی دعود اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اجتماع والی مسجد میں آپ رابطہ کر لیجیے انشاءاللہ اللہ آپ کو تاویزات اطاریہ کا بستہ مل جائے گا وہاں آپ اپنا مسئلہ بیان کر دیجیے کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کے لیے میں اہتمام کروں تو آپ مجھے میری اور گھر والوں کی گھر کی حفاظت کے لیے تاویز دے دیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو تاویزات مل جائیں گے گھر کی حفاظت کا لٹکانے کا تعویذ بھی ہوتا ہے پہننے کے تاویزات بھی ہوتے ہیں تو آپ جب رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تعویزات میسر ہو جائیں گے یہ بھی حاصل کیجئے وہاں سے آپ کو انشاءاللہ شاء وظیفہ بھی مل جائے گا وہ بھی حاصل کیجئے اس کو اختیار کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ہر طرح کی آزمائش سے مصیبت سے حفاظت فرمائے اگر آپ کی رسائی کسی طرح سے ممکن نہیں تاویزات کے بستے تک اگر آپ اطراف میں کہیں گاؤں میں کہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو کے ذریعے بھی آپ وظائف اور تعویزات حاصل کر سکتے ہیں یہ سروس دنیا بھر میں الحمد اس سے مسلمان مستفظ ہوتے ہیں تو ہماری اس ویب سائٹ پر روحانی علاج کے حوالے سے تعویزات کے حوالے سے ایک سروس موجود ہے آپ وہاں پر بھی اپنا مسئلہ لکھ کر سبمٹ کر دیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو اس کا جواب موصول ہو جائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نواب خان کا تاریخ اٹب سے بولو میرے میں نے خواب دیکھا ہے میرے والدین دونوں فوت ہو چکے ہیں پہلے سے فوت ہوئے ہوئے ہیں اور پہلے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے جو کہ ایک مکان بنا رہے ہیں اور مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نیچے سے اینٹ پکڑا میں نے ان کو اینٹ دی وہ اوپر دیوار پہ انہوں نے لگا دی اور اس کے بعد وہ نیچے آئے ہیں مجھے ملے ہیں اور دوبارہ میں نے اپنی ماں کو اسی دوران دیکھا کہ ماں میری جو ہے نا رو رہی ہیں ماں سے میں نے پوچھا میں نے بولا کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہیں تو وہ کہتے آپ کے ابو نے مجھے مارا یہ دیکھو میرا ہاتھ توڑ دیا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا تھا آپ نواب خان آپ نے جو خواب بیان کیا اس میں کچھ ایسی کنفیوژن باقی رہ گئی کہ آپ کے والدین واقعی فوت ہو چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں آپ نے خواب میں ان کو فوت شدہ دیکھا یا حقیقت میں فوت ہو چکے ہیں اور آپ نے خواب کے اندر ان کو یوں والد صاحب کو مکان بناتے ہوئے اور والدہ کو یوں ہاتھ ٹوٹا ہوا دیکھا تو یہ آپ کی کال کے اندر جو ہے وہ وضاحت موجود نہیں تو آپ دوبارہ کال کر کے انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں نمبر بیان کیا جائے گا بکیہ سلسلہ ہمارا دیکھیے اس نمبر پر آپ دوبارہ کال کر دیجئے اور یہ وضاحت آپ کر دیجئے کہ حقیقت میں آپ کے والدین زندہ ہیں یا فوت ش... فوت ہو چکے ہیں تو چونکہ زندہ اور فوت شدہ کے حوالے سے تعبیر میں فرق ہوتا ہے تو آپ یہ وضاحت کر دیں گے تو انشاءاللہ شاء پھر آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی تو مادرا چاہتے ہیں ابھی آپ کے کال کی آپ کے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی جب آپ وضاحت کر دیں گے تو ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو ہم دوبارہ شامل کر لیں گے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں علی السلام علی علیکم یہ میرا نام جاوید اقبال ہے میں گجرات سے بات کر رہا ہوں سر میری امیان ہیں انہوں نے رات کو لیمو دیکھے ہیں اور اور زیادہ اور دو عورتوں نے ان کو پھر بلایا ہے جس طرح کی طبیب بدا مہربانی ہو خواب میں لیمو کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے غم اور بیماری کی علامت ہے البتہ خالی لیمو دیکھا اسے کھایا نہیں تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے اچھا سائن ہے کہ بیماری یا غم جو لاحق ہوگا وہ زیادہ شدید قسم کا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کیجئے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے خیرات کر دیجئے کہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ مصائب و عالام سے بندے کے حفاظت کرتا ہے دعوت اسلامی کے مدن قافلے میں سفر کر لیں تو کیا ہی بات ہے کہ اس میں مال کا خرچ کرنا بھی ہے یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کریں گے ویسے ہی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو راہ خدا از وضل کا مسافر ہو اس کی دعا کے قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدر قافلوں میں سفر کرنے کے بعد دعائیں جو کی جاتی ہیں ان کی برکتیں بارہا فوری دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے ایسے مریض مریضوں کے نمائندے ایسے ملتے ہیں ان کے بیانات ملتے ہیں کہ مرض شدید تھا قافلے میں سفر کیا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جب قافلے سے واپس آئے تو وہ شدید مرض دور ہو چکا تھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت اور اس کا خصوصی کرم ہوتا ہے جو اس کے راہ میں اپنے آپ کو مسافر بناتا ہے اس کے راہ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے اس میں وقت کی بھی قربانی ہے اپنی جان کی بھی قربانی ہے کہ بندہ اپنا آرام بھی قربان کرتا ہے مال خرچ کرتا ہے تو اس صورت میں مال کی بھی قربانی ہے مال کا خرچ کرنا بھی ہے تو تن من دھن ہر طرح سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مدنِ قافلے میں آپ سفر اختیار کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل مجھ پر جو مصیبت اور آزمائش آنے والی اس سے میری حفاظت فرما تو ان شاء اللہ ضرور حفاظت ہوگی ضرور کرم ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مدن قافلے میں کیسے سفر کروں تو آپ اپنے علاقے میں کسی بھی دعوت اسلامی کے وابستہ اسلامی بھائی سے آپ ملاقات کر لیجئے اور انہیں کہہ دیجئے کہ میں قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں بہت ہی آسان ہے یا فیضان مدینہ ہے آپ کے علاقے میں جس جگہ پر اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو اس مسجد میں آپ رابطہ کر لیجئے اور ان کو کہہ دیجیے کہ میں انشاءاللہ قافلے میں سفر کروں گا تو آپ کو سفر کروا دیا جائے گا مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدر ماحول کی برکتیں قافلوں کی صورت میں مدر انعامات کی صورت میں ہفتہ وار استعما کی صورت میں دنیا بھر میں عام ہیں تو دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے آپ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی مناسب بھی آپ کو حاصل ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ کے کرم سے اس کے فضل سے اس کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوں گے آپ کو دنیاوی طور پر جو تکالیف آزمائشوں کا سامنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ ز اس سے بھی حفاظت رہے گی تو میرے یہ اسلام میں جنہوں نے اٹک سے کال کی میں امید کرتا ہوں آپ ضرور مدر قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ شاء اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو علیہ وسلم محمد ڈباؤدین سے بول رہے محمد اکرم شیرا ہے اسے خواب میں سانپ جو وہ کاٹتا ہے پھر اس کے بعد دو تین دن, دن ان کو خواب آتا رہا اس طرح پھر بہت بڑا سانپ جو ہے نا ان کی چار پائی پر مطلب ڈاچا کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ابھی رنگ کی نیس ہے وہ ان کے پیچھے لگی اس کے بارے میں بتا دیں ان کا کیا مسئلہ ان کے خواب کی تعمیر اور اگلے خواب کی تعمیر وہ یکساں ہے تو اگلی کال بھی پلے کر دیجیے تاکہ دونوں کے ایک ساتھ جو ہوتا بھی راج کر دی جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد زاہد اتاری ضلع گجرا والا سے تو میرا خواب میں نے یہ بیان کرنا ہے خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک کافی بڑا سانپ ہے جس نے مجھ پر حملہ کیا مجھ کو ڈسا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اب میں میرا آخری وقت آ تو میں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا کافی مرتبہ میں کلمہ پڑھتا رہا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں یہ خواب میں میں نے یہ دیکھا اس کی تبھی بیان سنبھالی اکرم بھائی اور دونوں کے خواب کے تعبیر دشمن سے نقصان پہنچنے کے حوالے سے ہے اب دونوں اپنی حفاظت کے لیے اہتمام کیجیے اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا آپ دعوت اسلامی کے مکتوبات و تعویزات اطاریہ کے بستے سے اپنی حفاظت کے لیے تاویز حاصل کر لیجیے ظاہر بھی نے جو بیان کیا کہ سامنے ان کو ڈس بھی لیا تو یہ دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا خیر ہوگی خواب کے ذریعے اس شے کا آپ کو علم ہو جانا تعبیر کے حوالے سے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو دشمن سے نقصان پہنچنے کا اشارہ دیا گیا اور آپ کے پاس وقت ہے آپ کوشش کر کے اپنی حفاظت کی تدبیر کر سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کرنے سے انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے تو ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے اگر آپ کو ایسی فیلنگز ہیں یا کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے کسی کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش ہوئی کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ بالخصوص اس کے معاملے میں غور کیجیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے اور جو روحانی علاج اور تعویزات کے حوالے سے عرض کیا گیا وہ بھی آپ اختیار کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ کرم ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میرا نام محمد فیاض تفصیل جان گاؤں چل ہے آج سے حقیق سال پہلے مجھے اڑنے سے بہت خواب آپ ایک خواب کی تصویر بتا دیجیے فیاض بھائی کوئی تازہ خواب بیان کرتے چار سال پہلے کا آپ نے خواب بیان کیا اب تو جو بھی اس کی تعبیر ہوگی وہ پوری ہو چکی ہوگی تو چار سال پانچ سال پہلے آپ نے اپنے آپ کو بکثرت اڑتے ہوئے دیکھا تو اڑنا جو ہے وہ متلقاً اڑنا جو ہے وہ سفر کی علامت ہے اب چار سال کے دوران نہ جانے کتنے سفر آپ کو درپیش ہو چکے ہوں گے تو اس کی تعبیر ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو چکی ہو یا آپ کو اب بھی سفر درپیش ہو سکتے ہیں تو خواب جلد بیان کرنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا اور اس کی تعبیر آپ فوراً بیان اس کی خواب کو بیان کر دیں تاکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ جلد بیان کی جا سکے پھر یہ کہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو آپ دیکھتے تھے اب چار پانچ سال پہلے کا خواب ویسا کنفرم یاد ہو رہی بھی ضروری نہیں اب اگر قریب کا خواب ہوتا تو میں آپ کو دوبارہ کال کرنے کا عرض کرتا کہ اڑنے کی کیفیت کو آپ بیان کر دیجئے کیونکہ چت لیٹے ہوئے حالت میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اس کی تعبیر الگ ہے پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اس کی تعبیر الگ ہے اور دیگر حالتوں میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا انجان مقام پر اڑتے ہوئے دیکھنا جانی پہچانی جگہ پر اڑتے ہوئے دیکھنا ویرانے میں دیکھنا سمندروں پر اڑتے ہوئے دیکھنا پہاڑوں میں اڑتے ہوئے دیکھنا ان سب کی تعبیروں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں تو اب چار سال پہلے آپ نے خواب دیکھا تو اب آپ کو وہ کیفیت اور حالت ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہو تو کوشش کیا کریں کہ وہ خواب بیان کریں کہ جو آپ نے عنقریب دیکھا ہو تاکہ اس کی تعبیر کو جلد جو ہے وہ بیان کیا جا سکے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شاء اللہ اگلی کال پلیجی میرا نام کامر ہے میں گلشن حدیث سے بات کر رہا ہوں اس میری عمر کو خواب دیکھا ہے کہ ان کی بچی ہے سات سال کی جو کہ سو رہی ہے جی کمرے میں سو رہی ہے اور اچانک وہ چھت گر جاتی ہے تو وہ اس کو لے کے باہر چلے جاتی ہے اور اس کے بعد نا وہ چھت پوری گر جاتی ہے اس کی تعبیر بتا رہے گلشن حدیث باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے مضافاتی علاقہ ہے وہاں سے اسلامیہ نے کال کی بچی کے حوالے سے چھت گرنے کا خواب دیکھا گیا تو چھت کا گرنا یہ مصیبت کے نازل ہونے کی علامت ہے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں خیرات کریں بچی کے لیے بالخصوص دعا کریں اور تعویزات حاصل کر کے بھی انہیں آپ پہنا دیں انشاءاللہ شاء اللہ مصیبت سے حفاظت رہے گی تو چھت کا گرنا جو ہے یہ مصیبت کے آنے کی علامت ہوا کرتا ہے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد بلکم جی اٹک سے بول رہا ہوں وقار احمد میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں نے وہ پتہ نہیں کینچی ہے یا پتہ نہیں سونے کی کوئی چیز مجھے کسی نے دی ہے اس کا کیا مطلب ہے پولیس بتا دیں خدا حافظ اٹک سے وقار احمد بھائی کینچی آپ نے حاصل کی آپ کو کسی نے دی آپ نے خریدی یعنی آپ کے پاس آ گئے آپ اس کے مالک ہو گئے تو اس کی کئی تعبیریں ہیں آپ حسب حال اس کو غور کر لیجئے گا چونکہ آپ نے اپنے کال میں بیان نہیں کیا وضاحت نہیں کی اس لیے یہ ضرورت درپیش ہو رہی ہے کہ آپ کو دو تین صورتیں بیان کر دی جائیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا ایک بیٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا اگر ایک بیٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹی عطا فرمائے گا اور اگر آپ شادی شدہ نہیں آپ کے بھائی ہیں تو ان شاء اللہ آپ کا ایک اور بھائی آپ کو ملے گا اور اگر ایک بہن ہے تو آپ کو ایک اور بہن ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بہن یا بھائی سے نوازے گا تو ہس بحال آپ اس میں غور فرما لیجیے اس کیا جاتا ہے کہ جب بھی اپنا خواب ریکارڈ کروائیں تو اس میں اپنے حالات اور واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کریں تو بہرحال اچھا خواب ہے ایک بیٹا ہے تو دوسرے بیٹے کی بشارت ایک بیٹی ہے تو دوسری بیٹی کی بشارت بھائی یا بہن کی بشارت ہے اس خواب کے اندر اللہ تبارک وطالعہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب السلام علیکم میں کفایت اللہ تاریخ بات کر رہا ہوں محمد پر دیوان سے سر میرا خواب ایک مجھے خواب میں شیر نظر آتے ہیں لیکن وہ مجھے کاٹتے نہیں ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے پیچھے آتے ہیں وہ آپس میں اندانوں کی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا آ جائے تو وہ انہیں کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں کہتے وعلیکم السلام کفایت اللہ بھائی آپ نے جو خواب بیان کیا اچھا خواب ہے خیر کی علامت ہے اور خوف سے امن کی علامت ہے اگر آپ کسی طرح کے خوف میں مبتلا ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی خوف آپ کو لاحق ہونے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس خوف سے نجات پائیں گے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کیجئے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے خوف سے امن نصیب فرمائے بالخصوص آخرت کے خوف سے قیامت کے خوف سے اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن کے آزمائشوں سے آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے میٹھو پیارے اسلام بھائی اور مدری چینل کے ناظرین آج کا سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچا ابھی اسلامیہ نے بتایا کہ آج کل جو سسٹم ہے کال ریکارڈ کرنے کا تو آٹومیٹڈ ہے آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے آواز آتی ہے اسلام بھائی کی کہ اگر آپ کو خوابوں کی تعبیر کے لیے خواب ریکارڈ کروانا ہے تو اس نمبر کو آپ ٹیسٹ کیجیے روحان علاج کے لیے یہ نمبر ہے جو ایک آٹومیٹک سسٹم آج کل کامن چل رہا ہے تو اس وقت اسلام بھائی بیٹھ کر براہ راست آپ کے کال ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے یہ مشین کے ذریعے کمپیوٹرائز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے جو ریکارڈ کرنے والے ہیں جمع کرنے والے انہوں نے بتایا کہ بہت سارے اسلام بھائی اپنی وضاحتیں بیان نہیں کرتے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی بالخصوص خواب کی تعبیر کے لیے آپ کال کریں تو اپنا بائیو ڈیٹا بیان کر دیا کریں اپنی عمر بیان کر دیں اپنا پیشہ بیان کر دیں آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں یہ بیان کر دیں آپ کی طبیعت کیسی ہے بیمار ہیں مقروض ہیں آپ کے حالات واقعات کیا ہیں بالخصوص آپ کا علاقہ کون سا ہے کس علاقے سے آپ کال کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ ضرور بیان کیا کریں تاکہ آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ درست طور پر بیان کی جا سکے تو ان شاء اللہ و دل جتنی زیادہ وضاحت ہمیں موصول ہوگی خواب کی تعبیر کا بیان کرنا اسی قدر آسان اور تعبیر کا درست ہونا اسی قدر زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آفیت عطا فرمائے میچو پیارے اسلام بھائی و مدری چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ رہنے میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں مدر قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے اسلام بہنوں کے جو استماعات علاقوں میں ہوتے ہیں اسلام بہنیں وہاں پر شرکت کریں انشاءاللہ عزوجل علم دین حاصل کرنے کا اور عمل کرنے کا جذبہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی آج جو کچھ ہم نے سنا مدنی پھول ہمیں پیش کیے گئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی سلسلے کے فوراً بعد سے تریسٹھ من تک آپ اپنی کال جو ہے وہ اس نمبر پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں ابھی نمبر آپ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کر کے آپ اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بذریعہ میل بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خواب کی تعبیر ایٹ در دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ جی ہمارا میل ایڈریس ہے اسے بھی نوٹ فرما لیجئے جی اب اپنا خواب لکھ کر بھیج دیں گے تو ان شاء کو اس کی تعبیر جو ہے وہ تحریری طور پر موصول ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔